الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله عليم حليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن یا مو سلو و سلو تسلی على سی نبی ومولانا محمد دلود و باریکمدن و یا یا اللہ اللہ اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی ذات اثر پر دروپ پاک پڑھ لینے کے بعد محترم ناظرین و سامعین دعا اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے محترم ناظرین جس وقت میں بحیثیت ایک مسلمان کے بحیثیت ایک پاکستانی کے اپنے اس معاشرے کو دیکھتا ہوں اور اس معاشرے میں موجود انسانوں کو جس وقت میں دیکھتا ہوں تو آج ہمارا معاشرہ ایک الگ دگر پہ چل چکا ہے آج ہمارے اندر لوگوں کی اکثریت ایک دوسرے راستے کی طرف مجھے راہی اور راغب دکھائی دے رہی ہے آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ غصے کی کیفیت تقریباً ہر دوسرا شخص اس کا شکار ہے آج گالم گلوچ کی عادت ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ بڑھتی جا رہی ہے کتنا فساد خون ریزی جیسی کیفیت اور یہ برائیاں آج معاشرے کے اندر اپنی دلوں کو مضبوط کرتی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ماننے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں معمولی سی معمولی باتوں کو لوگ اپنی ذاتی دشمنی بنا لیتے ہیں اور پھر آپ کا بھی مشاہدہ ہے کہ لوگ آج ہر معاملے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی تک و دہ کے اندر لگے ہوئے ہیں اس دھن کے اندر لگے ہوئے ہیں تو آج ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب معاشرہ بن چکا ہے پہلے دور پہلے ادوار کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ پچیس تیس سال پہلے اس معاشرے کے اندر وہ جو معاشرہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ پیار بھرا معاشرہ تھا وہ معاشرہ محبت بھرا معاشرہ تھا اس معاشرے کے اندر پیار ہی پیار تھا لوگوں کے اندر عشق ہی عشق تھا لوگوں کے اندر محبت ہی محبت تھی اور کسی جگہ پر کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے تو لوگ جھگڑا کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتے تھے کہیں پر اگر کوئی گالی دے دے تو لوگ اس شخص کو اچھا تصور نہیں کرتے تھے اس دور کے اندر اور اس معاشرے کو لوگ پیار بھر معاشرہ کہتے ہیں لیکن آج کے اس معاشرے کو لوگ جنونی معاشرہ کہہ رہے ہیں آج کے اس معاشرے کو لوگ ایک خونی معاشرہ کہہ چکے ہیں کیا بات ہے آخر وجہ کیا ہے کہ اس دور کے اندر بھی زمین پر انسان ہی بستے تھے اور آج کے دور کے اندر بھی الحمدللہ ہم انسان ہی اس زمین پر موجود ہے اور اس معاشرے کا حصہ ہے لیکن ان لوگوں کے اندر پیار کیوں تھا اور ہم لوگوں کے اندر وہ پیار نظر کیوں نہیں آتا ہم لوگوں کے اندر وہ چیز دکھائی کیوں نہیں دیتی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے آخر کیا کمی ہے ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا یہ معاشرہ محترم ناظرین ایک جنونی معاشرہ بنتا جا رہا ہے اس بات پر سوچتے سوچتے جس وقت میں قرآن مجید و فرقان حمید کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے کہ کس چیز کی کمی ہمارے اندر ہے میں جس وقت احادیث مبارکہ کو دیکھتا ہوں اقوال صحابہ اور اقوال اولیاء کو جس وقت میں مطالعہ کرتا ہوں اور اپنے بزرگان دین کی زندگیوں کو جب میں دیکھتا ہوں ان کی سیرت و کردار کو جس وقت میں پڑھتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ آج کا یہ معاشرہ جنونی معاشرہ اس لیے بن چکا ہے آج کا یہ معاشرہ خونی معاشرہ اس لیے بن چکا ہے کہ ہم لوگ ایک تو قرآن مجید و فرقان حمید سے دور ہو چکے ہیں اور دوسرا ہم اپنے پیارے رسول کریم علیہ سلاط وسلام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں یعنی ہم نے قرآن مجید و فرقان حمید کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس کا مطالعہ اور اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے دوسرا ہم نے حضور اسالت عمار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان ناز سے قرآن مجید و فرقان حمید کی تفسیر بیان فرمائی ہم نے حضور اسالت مار صلی اللہ تعالی علی وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے ایک خرابی تو یہ ہمارے اندر ہے اور دوسری خرابی یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ایک ایسا جوہر کہ جو اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے اندر ہو جو اسلام چاہتا ہے کہ ہر مومن کے اندر ہو وہ جوہر ہمارے وجود سے بہت دور ہو چکا ہے ہمارے جسم سے وہ جوہر نکل چکا ہے آپ کہیں گے وہ جوہر کون سا جوہر ہے کہ اگر وہ جوہر ہو تو معاشرہ پیار بڑا معاشرہ بن جائے وہ جوہر ہو تو معاشرہ محبت بڑا معاشرہ بن جائے تو دوستو وہ جوہر ہے علم حلم ایک ایسا جوہر ہے کہ بظاہر یہ لفظ بظاہر یہ لفظ تین حرف پہ مشتمل ہے ہاں لام اور مین لیکن اس کے اندر بڑی بڑا ہی اثر ہے اس کے اندر یہ اپنے اندر بڑا ہی رنگ رکھتا ہے جس مسلمان کے دل کے اندر حلم آ جاتا ہے جس مامن کے دل کے اندر حلم آ جاتا ہے اور جہاں پر بسنے والے مسلمان اپنے اندر حلم کو اختیار کر لیتے ہیں تو وہ معاشرہ پیار بھرا معاشرہ بن جاتا ہے وہ معاشرہ محبت بڑا معاشرہ بن جاتا ہے دوستو یاد رکھو اور آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھے محترم ناظرین و سامعین کہ آج ہم لوگ یہ نہیں کہ ہم معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائیں بلکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کا رنگ ہم اپنے اوپر تاریخ کر لیں ہم لوگ جس وقت مسجد میں بیٹھ کر کے کسی عالم کی گفتگو کو سنتے ہیں کسی درس کو جب ہم سنتے ہیں کسی کی تقریر کو جب ہم سنتے ہیں تو وقتی طور پہ ہمیں ہم پر اثر ہوتا ہے اور ہم دل کے اندر یہ خیال کرتے ہیں کہ ہاں اب ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ہم نے اپنی سیرت و کردار کو اچھا بنانا ہوگا اور ہم نے رسول کریم علیہ سلاط وسلام کے نقوش قدم پہ چلنا ہوگا ہم جس وقت مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں تو یہی تہیا ہم کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پر بڑی مضبوطی سے قائم رہنے کا ہم وعدہ اپنے رب سے کرتے ہیں لیکن جس وقت ہم اسی محفل سے نکلتے ہیں اور جس وقت ہم ایسی گفتگو کو کہ جو ایک بار ہو چکی اپنے ذہن کے اندر لے کے نکلتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ذہن بدل جاتے ہیں ہمارے قول و فیل کے اندر تضاد آ جاتا ہے ہم جس چیز کا وعدہ کر چکے ہوتے ہیں اپنے اللہ سے ہم اس وعدے کو توڑتے ہوئے جو ہے وہ خود دکھائی دیتے ہیں دوستوں یاد رکھو ہم نے اگر اپنے معاشرے کو پیار بھرا معاشرہ بنانا ہے اے پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں یاد رکھو اگر تم نے اپنے شہروں کو محبت کا گہوارہ بنانا ہے اگر تم نے اپنے شہروں کو محبت کے سانچے کے اندر ڈھالنا ہے تو تم سب نے ہم سب نے مل کر کے رسول کریم علیہ صلاحت وسلام کے دامن کو سچے ہاتھوں کے ساتھ تھامنا ہوگا اور اپنے رسول کریم علیہ السلام سے عہد کرنا ہوگا کہ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ سلاط وسلام ہم آپ کے نکوش قدم پہ چلیں گے اور ہم آپ کی نقل کریں گے اور جو طریقہ آپ نے زندگی گزارنے کا ہمیں بتایا اور ہمیں سکھایا ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اگر ہم یہ عہد اپنے رسول سے کریں اگر ہم یہ عید اپنے اللہ سے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نکوشے مستقبہ کریم علیہ سلطلام پہ چلے یعنی حضور کے قدم پاک پر جس وقت ہم حضور کریم علیہ السلام کے نقوش قدم پہ چلنے لگ جائے حضور کے بتائے ہوئے راستے پر جس وقت ہم چلنے لگ جائے تو لازمن ہمارا معاشرہ محبت بھرا معاشرہ بن چکتا بن سکتا ہے ہمارا معاشرہ پیار بھرا معاشرہ جو ہے وہ بن سکتا کہا کہ ہمارے اندر حلم کی کمی ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ گیا ہو کہ شاہ حلم کس کو کہتے ہیں حلم کی تعریف کیا ہے حلم کا معنی کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں لغت کی مشہور کتاب المنجد ہے المنجد کے مصنف نے کہا کہ حلم کا معنی ہے صور حلم کا معنی ہے آہستگی اور حلم کا معنی ہے بردباری اور باز اہلی لبت نے کہا کہ ہلم کمانا ہے عقل و دانش کا ہونا گویا کہ جس مسلمان کے اندر صبر ہے گویا کہ جس مسلمان کے اندر صبر ہے تو اس میں ہلم ہے جس مسلمان کے اندر آئستگی ہے تو اس میں ہلم ہے جس مسلمان کے پاس بردباری ہے تو اس میں حل ہے جس مسلمان کے پاس و دانش ہے تو اس کے اندر ہلم کا جوہر موجود ہے اور جس مسلمان کے پاس صبر نہیں ہے جس مسلمان کے پاس آہستگی نہیں ہے جس مسلمان کے پاس گردواری نہیں ہے جس مسلمان کے پاس اکل و دانش نہیں ہے ایسے لغت فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس کے اندر یہ حلم کا جوہر بھی موجود نہیں ہے علامہ راضی بس فہنی ایک جگہ پہ حلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور فرمائیے کہ حلم کس کو کہتے ہیں تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ نفس اور طبیعت کو میرے نزدیک حلم کی تعریف یہ ہے کہ نفس اور طبیعت کو غصے کے وقت اس طرح قابو میں رکھنا کہ وہ برنگیختہ نہ ہونے پائے وہ بھڑکنے نہ پائے وہ بے لگام نہ ہونے پائے بولا کہ تمہارا غصہ تم پر حاوی نہ ہو بلکہ تم اپنے غصے پہ حاوی ہو جاؤ تو امام راضی بسانی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حلم ہے حضرت مولا علی کرم اللہ عجل کریم سے ہم پوچھتے ہیں حضور آب کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ انا مدینت الحکمت والی جن بابو ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے انا دار الحکمت والی جن بابوا میں انا مدینت علم والی جن بابو, میں, میں, والی جن بابو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اے پیارے علی کرم اللہ عج ال کریم ہمیں یہ حکمت کی بات بتائیے اور ہم تو احسان فرمائیے اور بتائیے کہ علم کس کو کہتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ عجل کریم نے محترم ناصین و سامعین بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ حلم اور بردباری یہ نہیں ہے کہ جب تو تجیز ہو تو کچھ نہ کہے یعنی تو کمزور ہے تو نحیف ہے تو لاچار ہے تو ضعیف ہے اور دشمن تجھ پہ حملہ کر رہا ہے دشمن تجھ کو ٹارچر کا نشانہ بنا رہا ہے دشمن تجھ پہ ظلم کر رہا ہے تو آزیز ہے فرماتے حلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تو تجیز ہو تو کچھ نہ کہے بلکہ حلم کا مانا یہ ہے کہ طاقت بھی تیرے پاس ہو قوت بھی تیرے پاس ہو پاور بھی تیرے پاس ہو اور بدلہ لینے کی قدرت بھی تیرے پاس ہو کبھی کسی زمانے میں کسی وقت کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہو اور کسی نے تجھ کو ٹارچر کا نشانہ بنایا ہو اب وہ وقت بدل گیا اب طاقت تیرے پاس آ گئی قوت تیرے پاس آ گئی بدلا لینے کی قدرت تیرے پاس آ گئی تو چاہے تو اس بندے کی نسلیں مٹا دے تو چاہے تو اس بندے کے وجود کو مٹا دے اب سب کچھ تیرے پاس ہے اور تو کہے کہ میرے بھائی میں نے تجھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف فرما دیا ہے مولا علی فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ علم ہے اللہ اکبر ایسا نہیں ہے محترم ناظرین و سامعین کہ حضرت علی کرم اللہ وجول کریم نے یہ بات صرف اپنی زبانی ناز سے کہی ہو اور ان کی پریکٹیکل لائف کے اندر یہ چیز ہمیں دکھائی نہ دیتی ہو ایسی بات نہیں ہے رسول کریم علیہ السلط والسلام کے سارے صحابہ کہ جس طرح کہ رسول کریم علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی تھی اور جو باتیں رسول نے ان سے فرمائی تھی ان کی پریکٹیکل زندگی کے اندر دیکھیں کہ وہ جواہر آپ کو ان کے اندر دکھائی دیں گے پتنوی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجول کریم ایک کافر سے دوران جہاد لڑ رہے ہیں شمشیر برہ باہر ہے اور تلواروں سے تلواریں ٹکراتی ہے تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے اور مولا علی کرم اللہ عجل کریم پہ وہ بھی تلوار چلا رہا ہے اور مولا علی کرم اللہ عجول کریم اس پہ تلوار چلا رہے ہیں پل او فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ حج کریم نے اچانک اچانک ایک داؤ لگا کر کے اس کو اٹھایا اور زمین پہ پٹک دیا اور اس کے بعد مولا علی کرم اللہ حجول کریم اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اللہ ہوا کہتے ہیں کہ مولاری کرم اللہ عجول کریم کو حیدر کہا جاتا ہے اور حیدر کا معنی ہوتا ہے وہ شیر کہ جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے گولا کے سامنے والا بندہ تھک جاتا مگر مولادی کرم اللہ عجل کریم تھکا نہیں کرتے تھے اور بابا جس وقت وہ میدان جنگ کے اندر آ جائے اور دشمن اپنی تلواروں سے جس وقت ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ ڈال کے طور پر خیبر کا دروازہ نکال لے اور دشمن کی تلواروں نیزوں کو روکنے کے بعد جب وہ دروازے کو پھینکیں تو چالیس آدمی بمشکل اس دروازے کو اٹھا سکے آج اس عمل کی دنیا میں مولاوی کرم اللہ عجد کریم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہلم یہ نہیں ہے کہ تج ہو تو کچھ نہ کہے بلکہ ہلم تو یہ ہے کہ طاقت بھی تیرے پاس ہے اوج بھی تیرے پاس ہے ادرت بھی تیرے پاس ہے سب کچھ ہونے کے باوجود تو کہے کہ جا میں نے تجھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف فرما دیا ہے آج مولا علی میدان عمل کے اندر ہے تلواروں سے تلوار تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے مولا علی نے اٹھایا اور اسے زمین پر پٹک دیا اس کے بعد مولا علی کرم اللہ عجول کریم اس کے سینے پر بیٹھ گئے مولا روم فرماتے ہیں کہ اس کافر نے غصے سے حضرت علی کرم اللہ عجل کریم کے چہرے ناس کے اوپر تھوک دیا اب دیکھو کہ اگر ہم نے کا کوئی آدمی ہو اور میدان جہاد کے اندر ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے اور دشمن اگر ہمارے چہرے پہ تھوک دے تو ہم بابا ہماری غصے کی آنکھ اور بھڑک اٹھے گی اور ہم اس کی سر کو تن سے جو ہے اس کے سر کو ہم جدا کر دیں گے اس کے جسم کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے لیکن یہاں مولادی کرم اللہ عجل کریم کو دیکھتے ہیں کہ جب دشمن نے آپ کے چہرے ناچ پہ تھوکا تو حضرت علی کرم اللہ عجل کریم چاہتے تو اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے لیکن آپ فوراً اس کے اوپر سے اٹھ گئے اور ایک طرف جا کے کھڑے ہو گئے اس نے جب یہ منظر دیکھا وہ حیران ہو گیا اور وہ اٹھ کر کے حضرت علی کرم اللہ عجول کریم کے پاس آیا کہنے لگا علی آپ میرے ساتھ جنگ کر رہے تھے آپ میرے ساتھ لڑ رہے تھے آپ نے مجھ پہ قابو پا لیا میں نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا اور آپ ادھر سے اٹھ گئے اس کی وجہ کیا ہے اللہ اکبر حضرت علی کرم اللہ اجل کریم نے اس سے فرمایا بات یہ ہے کہ میں لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلا تھا اللہ کی رضا کے لیے میدان جاد میں آیا تھا اللہ کی رضا کے لیے تیرے ساتھ میں تلواروں سے مقابلہ کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے اب جب تھی مجھ پہ تھوک دیا اور میں تجھے قتل کر دیتا تو اب یہ قتل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ قتل اب میرے نس کی وجہ سے ہوتا تو میں نے اس وجہ سے تجھے چھوڑ دیا وہ حضرت علی کے قدموں میں گر گیا اور اس نے لا الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اسلام قبول کر لیا اس نے کہا لی یہ اسلام کتنا پیارا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے تو برادران ملت ایک مولا علی کرم اللہ وجول کریم نے حل کی جو ہے وہ یہ فرمائی ہے ان غو سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا اے ہمارے شیخ یہ فرمائیے کہ بندے کے اندر حلم جیسا جوہر آ جائے اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے اگر شیخ عبد القادر جیلانی ربی اللہ تعالیٰ میرے غوث پاک نے اسے فرمایا اور بڑی کی بات بڑی ہوتی ہے کلام الامام امام الکلام امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے حضرت آئے غص اعظم نے فرمایا حلم کو پیدا کرنے کے لیے تجھے دو چیزیں اپنے وجود سے نکالنی ہوگی اپنے اندر سے نکالنی ہوگی اس نے کہا حضور وہ دو باتیں وہ دو چیزیں کون سی ہیں فرمایا غصے کو اپنے اندر سے نکال دے اور ایک تکبر کو اپنے اندر سے نکال دے اور جس وقت تو یہ اپنے اندر سے نکال دے گا ہلم کا جوہر خود بخود تیرے وجود کے اندر بس جائے گا خود بخود تیرے وجود کے اندر آ جائے گا غور فرمائیے محترم ناظرین و سامعین حضور غوث سے اعظم رضی اللہ تعالم کے ان پیارے کلمات پر آپ فرماتے ہیں اگر ہلم جیسا جوہر اپنے وجود میں بسانا چاہتے ہو تو اے مسلمانوں تکبر کو اپنے اندر سے نکالو غصے کو اپنے اندر سے نکالو جب یہ چیز تمہارے وجود سے نکل جائے گی تو ہلم جیسا جوہر لازمن تمہارے وجود کے اندر جو ہے وہ بس جائے گا مختصر سی بات یہ ہے کہ مخالفوں کے سخت رویے اور اشتعال انگیز باتوں کو گرد کے ساتھ برداشت کرنا اور جواباً ان سے نرمی سے پیش آنا ایز اے علم فرماتے ہیں کہ یہ علم ہے تو محترم ناظرین آج کی اس نشیس کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو پیار بھرا معاشرہ بنانا ہے اگر ہم نے اپنے معاشرے کو محبت کا گہوارہ بنانا ہے اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر پیار ہو تو کہیں نہ کہیں سے ہم کو اس کی ابتدا کرنی ہوگی میں اکیلا اس معاشرے کو پیار بڑا معاشرہ نہیں بنا سکتا میں اکیلا اس معاشرے کو محبت بڑا معاشرہ نہیں بنا سکتا لیکن اگر ہماری سب کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان ایک مثالی ملک کہلا ہے اور پاکستان کی عوام ایک منظم عوام کہلائے تو ہم نے حلم جیسا جوہر اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور حلم جیسا جوہر ایسے وجود میں نہیں آ جائے گا غصے کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا اور تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا مضبوطی کے ساتھ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن کو ہم نے تھامنا ہوگا تب جا کر کے ہمارا معاشرہ محبت کا معاشرہ بن سکتا ہے تب جا کر کے ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے اللہ تبارک مطالعہ میرا اور آپ کا حامی وآخر و ناصر ہو وہ آخر و داوانا رب العالبین گائے